فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تَنطِقُونَ آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک روز جزا ویسے ہی برحق ہے جیسے تمہارا بات کرنا برحق ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کفار مکہ کو یقین دلانا چاہا ہے کہ قیامت باس بادل موت اور جزا و سزا امر یقینی ہے اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے جیسے تمہیں اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلے ہیں اسی طرح وہ قو قیامت اور جزا و سزا کے لیے حساب کا ہونا یقینی ہے